بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے غیر اسلام میں داخل ہونے کے لیے مانوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ہر شخص کو ایک کلمے کا اقرار کرنا ضروری ہے کلم کی دو جزے اور دو حصے پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اس کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ اور کرنا ہے اسی شخصیت کے ساتھ یہ اقرار رسالت کا پہلا تقاضا ہے پہلا مطالبہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اپنی اولاد سے بڑھ کے اپنے کنبے قبیلے اور برادری سے بڑھ کے اپنی تجارت اور کوٹھیاں اور مکان اور بنگلے اور زیور حتیہ کے اپنی جان اور عزت سے بڑھ کے محبت کرنی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی شخص کے دل میں محبت کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا اگر کسی انسان کے دل میں محبت کے یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے تو وہ شخص اللہ کے کاغذ میں مومن تصور ہو اللہ بھی اس بندے کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے بندے کو مومن ماننے کے لیے تیار ہو <تصفح> تھوڑا سا آواز ایسا کریں سمجھ آ رہے میری بات آپ قرآن پاک کا حوالہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کی ایک حدیث اور ارشاد پیش کروں گا کہ قرآن پاک کی آیت میں پیش کروں گا تو وہ تھوڑی سی گفتگو طویل ہوگی تو اسے میں بعد میں رکھ لیتا ہوں آپ نے فرمایا لا یو کیا میں ہے لا یو مومن نہیں ہو سکتا اہادو کم تم میں سے کوئی ایک چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو چاہے وہ مرشد ہو یا اس کا مرید ہو تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ستا اکون احبا ا یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ زیادہ محبت کرے میں والدی والد کس سے بڑھ کے ولا دی و جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اپنے باپ دادا سے بڑھ کے اور جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کے اور ساری کائنات سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا نبی پاک کے ساتھ تو نبی پاک ایسے بندے کو مومن ماننے کے لیے تیار ہو ابتدائی زمانہ ہے نبی پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہے ہیں میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہو کہ بہت زیادہ فرمایا ماں باپ سے بڑھ کے کہا ماں باپ سے بڑھ کے فرمایا اپنی اولاد سے بڑھ کے کہ اولاد سے بڑھ کے کنبے قبیلے سے بڑھ کے برادری سے کہ کمبے قبیلے برادری سے بڑھ کے مال دولت جائیداد سے بڑھ کے کہ جی مال دولت جائیداد سے بڑھ کے آپ نے فرمایا اور اپنی جان سے بڑھ کے تو میں نے کہا نا کہ ابتدائی زمانہ ہے تو جو بات حضرت عمر کے دل میں تھی وہ زبان پہ آئی کہنے لگے جان سے بڑھ کے تو نہیں جو دل میں تھا وہ زبان پہ لے آئے کہ جان سے بڑھ کے تو نہیں آپ نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک کوئی آدمی میرے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہیں کرے گا تو وہ بندہ اللہ کی نگاہوں میں مومن نہیں سمجھا جائے گا حضرت عمر نے ایک لہجہ ضائع کیے بغیر کہا اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے تو نبی پاک کا ارشاد آپ نے سن لیا کہ اپنے ماں باپ سے اولاد سے ساری خلقت سے بڑھ کے اگر کوئی بندہ میرے ساتھ محبت زیادہ نہیں کرتا تو لا یو وہ بندہ مومنو نہیں ہو سکتا اب میں قرآن کی ایک آیت پیش کرنے لگا ہوں سورت توبہ سے اللہ نے وہاں آٹھ ایسی چیزوں کو گنا جن کے ساتھ انسان فطرتی طور پہ محبت کرتا ہے فطرتً انسان ان چیزوں سے پیار کرتا ہے ذرا میرے ساتھ گنتے چلے آئیے کل انکان آباؤ کم و اب و اخوان و کم و کم ام والو نک طرف تو منہا و تجارتوں تک شونا کا سادہ مساکن و آٹھ محبتیں گنی جن سے انسان کو فطرتی طور پہ محبت ہوتی ہے فطرتی طور پہ انسان کو پیار ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے گنا ماں باپ کو آبا و اجداد کو فرمایا ان کان کم اگر تمہارے باپ دادا و ابنا تمہارے بیٹے اور پوتے و اخباروں اور تمہارے بھائی و اشیرت اور تمہارا کمبا قبیلہ و ادواج اور تمہاری بیویاں تمہاری بیویاں و اموالو نک طرف تو منہ تمہارے وہ مال جن کو بڑی محنت سے کماتے ہو یہ قید لگائی قید جس مال کو محنت سے کماتے ہو جیڑا مال مفت لبے نا اس نال ادا پیار نہیں ہوں جس میں خون پسینہ ایک ہو گیا ہو اور بندے نے محنت سے کمایا ہو اس سے فطرتی طور پہ پیار زیادہ ہوتا ہے اللہ نے بھی قید لگائی وہ ہم وا نک طرف تو تمہ تمہارے وہ مال جن کو بڑی محنت کے ساتھ کماتے ہو بس تجارت ان کا سادہ ہو. اور تمہاری وہ تجارتیں اور سوداگریاں اور دکانداریاں جن کے مندے پر جانے سے ڈرتے رہتے ہو تاجر بھی نظر آ رہے ہیں سردیوں کا مال آیا سویٹر آ گئی جرسیاں آ کمبل آ وہ بکے نہیں آگے گرمیاں آنے لگیں تو دکاندار کہتا ہے اے تھے گاٹے پہ گئی اگلے سال تک بکنا نہ کوئی نہیں ہو تو پونجی بھی گئی گرمیوں کا مال گرمیوں نہ, مک, نہ بکے اور سردیاں آنے لگیں اور سردیوں کا مال سردیوں میں نہ مک, بکے اور گرمیاں آنے لگیں اللہ نے فرمایا وہ تجارت جس کے مندے پر جانے سے کساد بازاری سے ڈرتے رہتے ہو وہ مساقینوں تر اور آٹھویں تمہارے وہ مکان اور کوٹھیاں اور بلڈنگیں جن کو پسند کرتے ہو اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہوں مکان کے ساتھ بندوں کو بڑی محبت ہوتی جب بنا لیتے ہیں تو پھر کوئی دوست دیکھنے آتا ہے تو اس کو دکھاتے پھرتے ہوتے ہیں اے لٹرین نے اس پہ اے ترائے لاکھ روپے لائے اے فالوس سے اے ڈیڑھ لاکھ روپے دا ہے اے جڑا مین دروازہ اے دو لاکھ بنایا اور یہ باورچی خانہ اس پہ تو ہم نے پانچ لاکھ روپے لگا دی یہ انسان کو فطر کی طور پہ پیار ہوتا ہے پھر وہ اپنے دوستوں کو چاہنے والوں کو بتاتا ہے اور فخر کرتا ہے اللہ نے فرمایا مسا کے نو تمہاری وہ کوٹھیاں جن کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو جن کو پسند کرتے ہو کتنی محبتیں گنی کتنی چیزیں گنی جن سے انسان کو فطرتی طور پہ کیا ہوتی ہے محبت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے تین محبتیں گنی وہ بھی تین محبتیں ذرا میرے ساتھ گنی اللہ نے فرمایا آبا الیکم اگر ان آٹھ چیزوں سے جو میں نے گن دی ہیں اگر تمہیں ان آٹھ چیزوں سے زیادہ محبت ہے ان آٹھ چیزوں سے زیادہ پیار ہے من اللہ ہے کس سے ب رس ہی ب جہادل فی صبیلی آب مقابلے میں کتنی محبتیں گنی تین ادھر آٹھ محبتیں گنی جن سے انسان فطرتی طور پہ پیار کرتا ہے مقابلے میں تین محبتیں گنی اللہ اللہ کے نبی و جہاد ان فی سبیل ہی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جہاد کرنا راول پنڈی کے لوگوں میں کہا کرتا ہوں سب سے بڑا مفتی جو ہے نا وہ انسان کا ضمیر ہے اس سے کبھی کبھی فتح پوچھا کرو زبان جھوٹ بولتی ہے کبھی کبھی زبان جھوٹ بولتی ہے یہ ملامت کرتا ہے ہاتھ غلط کام کرتی ہیں یہ ملامت کرتا ہے آنکھیں غلط کام کرتی ہیں یہ ملامت کرتا ہے سب سے بڑا مفتی جو ہے انسان کا ضمیر ہوتا ہے سب سے بڑا مفتی جو ہے انسان کا دل ہوتا ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں علماء بھی میں بھی آپ بھی ذرا ضمیر والا ترازو اٹھائیے گا وہ جو ضمیر میں ایک ترکڑی اور ترازو لگا ہوا ہے اس کو اٹھائیے گا ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں رکھ دیجیے گا اٹھائیے اپنے اپنے ضمیر میں لگا ہوا ترازو ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں رکھ دیجیے ماں باپ اولاد بھائی بیوی کنبا قبیلہ تجارت مال کوٹیاں مکان یہ ایک پلڑے میں رکھ دیجئے دوسرے پلڑے میں تین محبتیں رکھ دیجئے اللہ نبی جہاد ان فی سبھی اٹھائیے اس ترازو کو اپنے اپنے ضمیر کو مفتی بنا کے اٹھائیے اس ترازو کو اور سچی بات کہنی ہے کون سا پلڑا بھاری نکلا گبرا گئے ہیں بولو یہ تو اچھا مفتی ہے زبان تو جھوٹ بولتی ہے زبان تو غلط بیانی سے کام بھی لے لیتی ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ سب سے بڑا مفتی ہے اٹھائیے ترازو بولیے کون سا پنڑا بھاری نکلا بولیے کھائیے درا دمیر کو مفتی بنائیے زمیر سے فیصلہ کیجئے لیجئے زمیر سے فیصلہ اور جن لوگوں نے کہا کہ تین والا پلڑا بھاری نکلا آٹھ والا پلڑا جھک گیا زیادہ محبت اس طرف نکلی آٹھ کی طرف محبت نہیں نکلی تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں شادی بیاہ کے موقع پہ جب چراغاں کرتے ہو اور بینڈ باجے بجاتے ہو اور کنجریاں بلا کے مجرے کرواتے ہو اور رات کو مہندی کے جلوس نکالتے ہو دو بجے جس میں لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے بے پرد ہو سڑکوں پہ پھرتے ہیں اور ناچ گانا اور پٹاخے اور سب کچھ کرتے ہو اور پوچھا جائے کہ حاجی صاحب اور نمازی صاحب آپ نے یہ سارے کام کیوں کیے اور جی فرقی کریے جی مڈے دا ماما لے کے آ گیا سی بولو کون سا پلڑا بھاری نکلا اس ویلے ماما آگے ہو گیا اور نبی پیچھے چلے گئے اس وقت داماد آگے آ گیا اس وقت برادری آگے آ گئی یہ جتنے کام شادیوں اور غمیوں پر خلاف شرح کرتے ہو کس لیے کرتے ہو تو نہیں پتا دین نہیں کیا تو پھر برادری کی نک بھی تے رکھنا ہے نا برادری کے لیے کر رہے ہیں برادری آگے آ نبی کیسے کہہ سکتے ہو تین والا پلڑا بھاری نکل ماضی کریب میں بہت قریب ہیں ایک بڑے عالم گزرے ہیں کراچی میں صحیح معنی میں آل ربانی گزرا ہے مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ صحیح معنی جس کو عالم حقانی اور عالم ربانی آپ کہیں جنہوں نے اسلام اخبار اور ضرب مومن ملک میں دے کے اسلامی صحافت کو زندہ کیا بڑے کارنامے بعض جملے وہ بڑے سخت بولتے تھے بڑے سخت جملے بولتے ہیں ہوتے حقیقت پہ مبنی ہیں ان کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں ذرا سنیے گا بیٹے کی شادی ہونے لگی تو میاں بیوی مل بیٹھے رات کو سوچنے لگے پتر کی شادی ہے تو سلانا بندہ بھی ناراض ہے تھے سالانہ بھی ناراض ہے تھے او بھی ناراض ہے او بھی ناراض ہے تو کیا کرے تو مشورہ ہوا منا لے چلتے ہیں, مناتے ہیں. یہ جناب منانے نکلے کسی کے پاؤں میں دوپٹے ڈالے گئے کسی کے پاؤں میں اس نے ٹوپی اتار کے رکھی سا ایک ہی پتر اس رنگ چنگ نہ پاؤ آ جاؤ منا منا کے کل لا رہے کریبی رشتے دار نو نو داماد چاچے دے پتر کا اگو ماسی کا پتر اس کو بھی منا کے لانا وہ بھی ناراض ہے وہ بھی ناراض ہے فلان ناراض ہے فلان ناراض ہے فلاں ناراض ہے ایک ایک کے دروازے پہ گئے منتیں کی ہاتھ جوڑے پگڑیاں رکھی دوپٹے رکھے چکر لگائے سب سب ناراضوں کو منا کے لے آئے جملہ سنیے گا ذرا جتنے ناراض تھے نا سب ناراض لوگوں کو منتیں کر کے منا کے اپنے گھر لے آئے اور جب سب ناراض لوگوں کو لے آئے اللہ رسول کو کہا تسی سڈے گھروں نکلو اسی سارے ناراضاں منا کے لے آئے تھی رضامندی نہیں سن کوئی پرواہ پھر سارے وہ کام کیے جس پر اللہ بھی ناراض ہوتا تھا اللہ کا نبی بھی ناراض ہوتا تھا تو بتائیے کون سا پلڑا بھاری نکل یہ میں نہیں کہہ سکتا اگر آپ کے دین میں ہو نا کہ میں اس سے مستثنا ہوں نہیں اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں میں آپ عالم غیر عالم مرشد مرید پڑھے لکھے جائز سب اس حمام میں ننگے ہیں کہ اللہ کا نبی آگے ہو برادری پیچھے ہو اللہ کا نبی آگے ہو باپ پیچھے ہو اللہ کا نبی پہلے ہو اور کمبا قبیلہ پیچھے ہو یہ مرتبہ ہمیں حاصل نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ مرتبہ حاصل تھا میرے نبی کے یاروں کو ہابا کو یہ مرتبہ حاصل تھا انہوں نے یہ ساری محبتیں توڑ کے رکھ دی سب کو پیچھے کر دیا نبی کو جو مجھے اکثر سنتے رہتے ہیں میری عادت ہے کہ میں بعض اوقات چھپا کے بات کرتا ہوں چھپا کے بات کی جائے تو لوگ سوچیں ایک دفعہ تھٹکا ذہن کو لگے اور پونچے ہاں ہاں یہ فلاں کی بات ہو رہی ہے تو پھر سننے والوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے اور سنانے والے کو بھی بڑا مزہ آتا ہے تو کہوں ایک صاحبی کی بات آپ ذرا تاریخ کے ورکوں کو اپنے سامنے رکھیں پہنچے کہ یہ کون ہے بابا بدر کے دن تو کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آیا تھا اللہ اللہ میں چاہتا تو تیری گردن قلم کر دیتا لیکن پھر خیال آتا تھا کہ باپ ہے باپ کی محبت سامنے آ جاتی تھی میں تلوار روک لیتا تھا اور یہ کہتے ہیں بیٹا شکر کرو تو اس دن میری تلوار کی ذات میں نہیں آیا ورنہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تیری گردن قلم کر دیتا اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا میرے بیٹے وہ تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے جس صحابی کا میں نے تذکرہ کیا اس کے نام کا تمہارا لگایا نہیں آب بکر لگا لیکن ابو بکر ابو بکر شکر ہے یہ جملے تو نے اس زمانے میں کہے تھے آج کہتا تو تو بھی انتہا پسند ہوتا بیٹے کی قدر کلم کر رہا ہے یہ انتہا پسندی ہے آج تجھے بھی انتہا پسندی کے تانے ملتے ایک اور تذکرہ کرنے لگاؤں یہ بیٹے کا تذکرہ ہوا ایک باپ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں پھر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے بیٹی آج سال کے بعد باپ بیٹی کے گھر آئے تو بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھایا کرتی ہیں لیکن میں دروازے سے داخل ہوا توں نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا شاید تم نے سمجھا ہوگا کہ میں مکے کا چودھری ہوں سردار ہوں وڈیرا ہوں اور یہ معمولی بستر ہے میرے لائق نہیں ہے تم نے لپیٹ ہے اور یہ کہتی ہے بابا یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے اور آپ چونکہ مشرک ہیں اور مشرک پلیت ہوتا ہے پلیت بندہ میرے نبی کے بستر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں کون ہے جاوا شاوا ام حبیبہ ان کا نام ہے رملہ کیا نام ہے رملہ کنیت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور امیر معاویہ کی ہم ہیں اور میرے نبی کی گھر والی ہیں امہات الموم کے زمرے میں شامل ہیں تیسری بات جو میں کہنے لگا ہوں یہ تاریخ کا مشہور واقعہ نہیں ہے میں کہوں گا تو آپ سمجھیں گے نہیں شاید سنے بھی آپ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ بدر کے قیدیوں کو باندھا جا رہا ہے مشکے ان کی کسی جا رہی ہیں ہاتھ پیچھے باندھے جا رہے ہیں حضرت سعد ابن ابی وکاس یق از اشر مبشرہ رضی اللہ تعالی انو ان کا بھائی بھی گرفتار ہو گیا ہے اور ان کے بھائی کی مشکے باندھ رہا ایک صحابی ادھر سے سعد ابن ابی وکاس سامنے آئے مشرق بھائی نے دیکھا بھائی جان آ رہے ہیں تو بھائی جان مجھے چھڑائیں گے بھائی میری زمانت پہ چھوڑ دو مشکے نہ باندھو یا اتنا ضرور کہیں گے بھائی ذرا ہولیاں باندھ یار کدا ہی نہیں جانتا میرا بھائی ہے تو یہ ان کے دل میں آیا سا ابن ابی ابھی جب قریب آئے اور دیکھا کہ میرے بھائی کو باندھا جا رہا ہے تو باندھنے والے صحابی کو کہتے ہیں ذرا کس کے بننی اس کی ماں کو پیسے بڑے نہیں ماں تو ان کی بھی تھی وہ بھی مشرق ہے نا ذرا کس کے بننی اس کی ماں کو پیسے بڑے نہیں فدیہ چند لبے گا وہ کہتا ہے بھائی جان میرے دل میں تھا کہ آپ بھائی ہیں اور برادرانہ شفقت سامنے آئے گی تو کہیں گے ذرا آہستہ باندھو کس کے نہ باندھو بھائی جان آپ نے کیا کیا اور سادب ابن ابی وکاس کہتی ہیں تو میرا بھائی نہیں ہے باندھنے والا میرا بھائی ہے آہ! جو باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی یہ جذبہ صحابہ میں تھا ماں پیچھے بھائی پیچھے باپ پیچھے جائیداد پیچھے اور محمد عربی بھی آگے صلی اللہ ہو چلیے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹائیے میرا موضوع رہ جائے گا تو میرا میں کہنا کیا چاہتا تھا کہ سب چیزوں سے زیادہ ساری کائنات سے زیادہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ایک مومن اور مسلمان کو محبت کرنی چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دلائل دینے کی ضرورت ہے کوئی آدمی کہے کہ بھائی اس پر کوئی دلیل دو یہ میری بات اب غور سے سنی کیوں نہ بھی بات سے سب سے زیادہ محبت کی جائے کوئی ہاتھرم کہے اس کی دلیل دو تو میں اسے دلائل سے بھی سابت کر سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے اس کو میں دلائر سے منوا سکتا ہوں اس لیے کہ محبت کے تین سبب ہیں کتنے اسباب کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تین میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے اس سبب کی وجہ سے بندہ دوسرے سے محبت کرنے لگتا ہے پہلا سبب ہے جمال خوبصورتی سونی شہ نال بندہ پاکستانی تو کر دے سونی شہ ن انسان کی فطرتیں یہ حسین چیز پہ مرتا ہے حسین چیز پہ جان دیتے ہیں حسین چیز سے محبت کرتے ہیں جمیل چیز سے پیار کرتے ہیں سوڑیاں نال تے خوبصورت بندے نال تے حسین بندے نال سوڑیاں شہیاں نال فطرتی طور پہ بندے کو پیار ہوتا ہے اگر محبت کا یہ سبب ہے حسن کا ہونا جمال کا ہونا خوبصورتی کا ہونا اگر محبت کا سبب ہے پھر بھی لوگوں کو میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ چودہ طبقوں میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں تو پھر حسین چیز سے تو محبت کی جاتی ہے ان سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں ان سے بڑھ کے جمیل ہو, اے کوئی اے نہیں ان سے بڑھ کے خوبصورت ہو, اے کوئی, اے کوئی اے نہیں حضرت عاشق صدیقہ ام رضی اللہ تعالی انہا کی طرف ایک شیر منصوب ہے کہتی ہیں لوامی زلی خا لائی نہ جبی نہ ہو لاسر نہ بال قتل کلو کی جن سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھا یوسف کی زلفے دیکھی یوسف کا چہرہ دیکھا یوسف کی آخ یوسف کے ابرو دیکھے یوسف کی چال دیکھی یوسف کی دھال دیکھی یوسف کے کد و خال دیکھے یوسف کا چلنا دیکھا جن زلاخہ کی سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اگر وہ میرے پیغمبر کے صرف ماتھے کی سلوٹیں دیکھ لیتی <تصفح> لو رائی نہ جبی نا ہو اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے نبی کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ لیتی اپنے ہاتھوں پہ نہیں دل پر چھری جلا لے یوسف <تصفح> کا حسن کوئی معمولی حسن ہے رالبن مسلم کی حدیث ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں والی رات میں بھی یوسف کے حسن کو دیکھ کے حیران ہوں یوسف کے حسن کو دیکھ کے میں بھی حیران ہو گیا لیکن یہاں یوسف کا حسن مانگ پر گیا ہے حضرت جابر کہتے ہیں چودہویں کی رات تھی میں اپنے گھر سے نکلا چودہویں کے چاند کو میں نے دیکھا جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی زمین پہ پڑ رہی ہے چمکیں دمکیں زمین بکائے نور بنی ہوئی ہے میں چودویں کے چاند کے حسن میں ماب تھا چلتے چلتے میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے سہن میں بھی ایک چودویں کا چاند چڑھا ہوا ہے جنہوں نے سفید رنگ کی چادر جس میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے اپنے اوپر لپیٹی ہوئی ہے جابر پھر کہتی ہے میں نے آسمان کے چودویں کے چاند کو دیکھا پھر میں نے اس چاند کو دیکھا پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا پھر میں نے مسجد نبوی کے سین کی طرف دیکھا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا پھر میں نے اس چاند کو دیکھا اور میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ چودویں کا چاند جو ہے نا یہ تو چمک میرے نبی کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے <تصفح> اگر حسن محبت کا سبب ہے اور یقیناً ہے پھر لوگوں کو میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اس لیے کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین بھی کوئی <تصفح> میرے نبی سے بڑھ کے جمیل ہو <تصفح> کوئی, <تصفح> کوئی نہیں کسے ماں جہاں سونا نہیں جنے <تصفح> <task> واہ سن امین کلم تر کتو آئی نو واہ جمل امین کلم تلے دن نسا کیا ناطے سنتے رہتے ہو یار <تصفح> ناتے او نہ سان آکی کیا ناطے سنتے ہو اب تو تبلوں پہ ہیں نہ تبلے پہ نہ ڈھولک پہ نہ مضامیر پہ نہ سرنگی پہ فتحو عالمگیری جس پر پانچ سو علما کے دس خاتے ہیں اس فتح عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے تبلے اور سرنگی کے آواز پہ مست ہو کے کہا سبحان اللہ سارا مرتدم کیا ہو گیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ شراب پیتے ہوئے کہے بسم اللہ الرحمن رحمان تو کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کہ حرام چیز پہ کس کا نام لیا شراب پہ بسم اللہ تبلا اور سرنگی جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں آج اسی طبلے پہ میرے اس نبی کا نام لیا جا رہا ہے شیطان بھی بڑا ہی حرامی ہے خدا کی کسرت حضرت ابراہیم علیہ السلام بدھ توڑ رہے تھے نا او دے مابد خانے اور گئے مابدخانے اور چلایا کلاڑا اور کر دیا اسے کباڑ خانہ کسی کی ٹانگ کو نہیں کسی کا بازو کو نہیں کسی کی آنکھ کو نہیں کسی معبود کا کون کو تو شیطان نے منہ پہ ہاتھ مار کے اس وقت کہا ہوگا ابراہیم توڑ لے جتنے ٹوٹ دے نہیں توڑ لے یہ جی تیرا بت پا تیرا, تیرا بت بنا کے نہ پجواوا نہ میں نے بھی شیطان نہ آخ انہی کا بت پجوایا کہ نہیں پجوایا انہی کا یہ حضرت علی اجبری رحمت اللہ اور شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ, اور, رحمت اللہ اور خواجہ الدین چشتی رحمت اللہ توڑا کی خیال ہے بھئی؟ انج دیسن؟ قبروں سے بیٹھ رہے سن <سلامت> لوگ تھے کشف المحجوب میں حضرت علی اجبری ہی لکھتے ہیں لوگ تجھے گنج باش کہتے ہیں انہیں کون بتائے رنج بخش بھی اللہ ہے گنج بخش بھی اللہ ہے وہ تو منگوائے تھے وہ تو ساری زندگی توحید کا سبج دیتے رہے غنیت الطالبین اٹھائیے شیخ عبد القادر جی کی فتول غیب اٹھائیے سلطان باؤ کا دیوان میں اس لیے نہیں کہوں گا بھائی جس شیر دے پیچھے حل آ چھو نا وہ کسی طرح منسوب ہو گیا چل بھائی کے دش بہ لان دیجیے گنیہ غنیت الطالبین پڑیے گا فطول غیب پڑھیے گا اپنے بیٹے عبد البہاب کو نصیحت کرتے ہوئے پیرے پیران کہتے ہیں بیٹا تم جا رہے ہو گھوڑے پہ سوار ہو شاگرد ساتھ ہیں نوکر ساتھ ہیں اور تمہارا چاوٹ گھوڑے سے گر جائے تو بک کے اٹھا دینے کا سوال کسی سے نہ کرنا خود اتر کے اٹھا لینا کتنی دکھی ہوئی توحید کا سبک دیا ان بزرگوں نے لیکن پجوایا کہ نہیں پجوایا میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے سرگودا میں ایک بابا آیا کرتا تھا پنڈ دادر خان سے اس کا نام سی بابا کوڑا بابا کوڑا تو میں نے جب دیکھا تو اس کی نبے سال امر ہوگی تو میرے والد صاحب کو ملنے آتا تھا بھلا کوڑا اس کیوں کہتے سن او توحید ذرا کوڑی کر کے بیان کرتا ہے شرک کی دھجیاں بکھیاں بڑا وہایت اللہ اللہ اور توحید میں فوت ہو گیا تو وہاں ہمارے مولانا افضل فانی صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں دوسری رات وہاں سے اس کی قبر کے پاس سے گزرا تو اس کے سرانے دیا جا رہا ہے زندگی چکوڑا تے مرن تو بات دیوا شیطان کہتا ہے موبائل بندے کو جتنا مر رہی لا جو تیری قبر نہ پجواؤں میں نے بھی شیطان نہ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہہ رہا تھا میں ہاں ہاں ناطے پڑھتے تبلوں پہ سرنگی پہ اور کچھ نات خان ناطے پڑھتے ہیں فلمی گانوں کی طرح پہ گانے بھی ہندوستان دے دا مطلب یہ ہے بھائی ناچ خان پہلے وہ سنتے نہیں پھر طرزہ بنا دے بھی کوئی نعت ہے اور ناد پڑی تھی حضرت حسان نے مسجد نبوی میں میرے نبی کے ممبر پہ اور سننے والے تھے صحابہ واہ سن ام ان کا لم ترا کتو عئی نو واج مل امین کا لم تل بن نسا خلکتا تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا ہے نہ تیرے ظاہر میں کوئی عیب ہے نہ باطن میں کوئی عیب ہے نہ تیرے جسم میں کوئی عیب ہے نہ روح میں کوئی عیب ہے خُلِقْتَ ابر رام بن کلیائی بن کاننا کا کد خلکھتا کما تشاؤ حسان کہتا ہے تیری زلفیں دیکھوں تیری آنکھیں دیکھوں تیرے ابرو دیکھوں تیرے رخسار دیکھوں چاند کی طرح چمکتے ہوئے تیرے دانت دیکھوں اور گلاب کی پنکھڑی کی طرح تیرے ہونٹ دیکھوں اور ریشم و کمخواب کی طرح تیرے ہاتھوں کی نرمائی دیکھوں تیری چال ڈھال دیکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جب اللہ تجھے بنا رہا تھا نا تو تصے پوچھ پوچھ کے بنا رہا ہے کہنا کا کد کو یہاں میرا اپنا ہی ایک انداز ہے اکثر تقریباً میں میں اسے بیان بھی کرتا ہوں آپ کا ذوق ہو تو کہوں اللہ پوچھ رہا تھا دس میرا سونا میں تیرے ہاتھ کیندے بڑھاواں دس سو میرا سونا میں تیرے ہاتھوں دیا انگلیاں کی دیا بڑھاواں دس میرا سونا میں تیرے متھے دیا سلوٹا اور تیرے ہوٹ بناوا دس سو میرا سونا میں تیرے پیراندے کلوے کئی دے بنا اور نبی پاک بعد حال کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے میں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرا چہرہ اس طرح کا بنا دے, دے میں زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف اٹھا دوں تو تو کبلیں تبدیل کر کے رکھ کد نا تک بجہ کا کبلا تن یہ ویسے سمجھ نہیں آتا آشقا نو کچھ کوئی سمجھ آئے عاشق مزاج محب محبوب کی طرف دیکھے محبوب تو اللہ ہے سب کس سے پیار کر رہے مہیب محبوب کی طرف دیکھے بار بار دیکھے اور آگے سے محبوب کہے یہ جو تم مجھے بار بار دیکھ رہا ہے تیری اس ادا کو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو کاجل رہا ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ مزے دار یعنی جو اس کو فٹ قد نا کا مزہ دے دے نہیں ہے ہمارے مولانا حسین علی رئیس المفسرین پنجابی میں مینا کیا کرتے تھے اس نے کچھ کچھ کمی اس کی پوری کی ذرا مانا سنیے پنجابی میں اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا قد نا اٹا جا میں دے پہ ڈھاگے دے تو محبوب اپنے مہب کو یہ جملے کہے تو مزہ نہیں آگی مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرا چہرہ اس طرح کا بنا دے میں زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف کروں تو تو تملے تبدیل کر کے رکھتے اور مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے میں ماتھے سے پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں میں माथ ماتھے سے پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیا لے کے کھڑے ہوں اور مولا میرے منہ کا لعاب اس طرح کا بنا دے میں کڑوے کنویں میں ڈالوں تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہونے لگے مولا بات سے بات نکلتی آ رہی ہے مولا ہے تو وہ آپ کی بڑی عجیب سی بات میرے ذہن میں آئی ہے آپ کی توجہ ذوق ہے ذرا خیال کرنا ہے میں جملہ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے نا تو میرا چہرہ اس طرح کا بنا دے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے میرے چہرے کو دیکھ لے تو اس پر جہنم کو حرام کر کے رکھ دے مرانی اورا مرانی فقد حرم فقت ہر النار مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے نا تو میرے پاؤں کے تلوے اس طرح کے بنا دے میں جس زمین پہ ٹکا دوں تو اس کی قسمیں اٹھانے لگ جائے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھ اس طرح کے بنا دے میں جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اٹھا دوں تو اس کو جنت البکی بنا کے رکھ دے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے ہے توجہ کہوں مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے پاؤں کے تلبے اور میرا وجود اس طرح کا بنا دے کہ میں اپنے گھر کے ہجرے کھڑکی سے نکل کے ممبر کی طرف آؤں تو جس رستے سے قدم اٹھاتا ہوں تم اس رستے کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دے ماں بہ نہ بئی تی وہ ممبری روز امر ریاضل جنا مالا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کو اس طرح کا بنا دے کہ ام ماں کے حجرے میں بندھی ہوئی کئی مہینوں سے خشک بکری اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ دوں تو دودھ اس طرح برسنے لگے جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے بادل برسا کرتا ہے کسے ماں یہ سونا نہیں جنیا اپنی مرضی مطابق کو بنیا تے پھلنا دا چہرہ میں قربانی کرے سٹی بڑی ریگھ دسویر کٹی حسین جمیل کا منہ موڑ کے قلم توڑ یہ ڈھانچے میں میرے نبی کو تھا کرے تے میرا نعرہ بھی لایا نہیں تو میں کہا رہے اور دلا کر تو ذرا پلٹی ہے یار اس طرح ہم چل نکلے تو اس موضوع پہ چلتے جائیں گے موضوع ادھورا رہ جائے گا محبت کے کتنے سبب ہیں پہلا سبب کیا ہے جمال حسن اگر اس وجہ سے محبت ہوتی ہے میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ ہونی چاہیے اس لیے کہ آپ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں اور پنڈی کے لوگوں محبت کا دوسرا سبب ہے کمال کیا ہے خوبی کوئی صفت اچھی کعت کرتا ہے تو لوگ کاری سے محبت کرتے ہیں اچھی تقریر کرتا ہے تو لوگ مقرر سے محبت کرتے ہیں اچھی ناد پڑتا ہے تو لوگ اس ناد خان سے محبت کرتے ہیں چنگی کرکٹ کھیلے چور اس کھلاڑی نال نہیں کرتے اس کی تصویریں جیبوں میں رکھی ہوئی ہیں جناب گھروں میں لٹکا ہیں کھلاڑی کرکٹ حالانکہ کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو لیکن بڑا پیار کرتے ہیں کیوں اس میں ایک ہنر ہے ایک خوبی ہے ایک کمال ہے کرکٹ کا کھیلنا ہاتم تائی سے کیوں لوگ محبت کرتے ہیں نوشروان سے عدل کی وجہ سے سکندر سے فتح کی وجہ سے رستم سے طاقت کی وجہ سے جو بسف ہوتی ہے نا کمال ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے لوگ اس کمال والے سے خوبی والے سے ہنر والے سے محبت کرتے ہیں کمال محبت کا دوسرا سبب ہے اگر یہ بات صحیح ہے پھر بھی لوگوں کو میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ میرا نبی سارے کمالات کا مجموعہ ہے سارے کمال میرے نبی میں موجود ہیں ساری خوبیاں میرے نبی میں موجود ہیں اللہی اجتمفی الخصال المحمود اخلاق ان میں شرافت ان میں صداقت ان میں امانت ان میں دیانت ان میں عدل اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ عدل ان میں میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے لقتا تو یدہا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا درگزر کرنا ان میں معاف کر دینا ان میں لا تصری بال کبل یوں انتم کا اور مکے والو جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیے کون سا کمال ہے جو میرے نبی میں موجود نہیں اس نے یوسف دم عیسا ید بیاری آتے خوباں ہمدارن تو تنہا داری وہ سارے کمال سارے نبیوں والی خوبیاں اللہ نے جمع کی میرے نبی میں وہ سارے کمال اللہ نے جمع کیے میرے نبی میں اردو کا شاعر کہتا ہے سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا آئے میں اس کو اپنی طرف لے جاؤں اللہ نے ایک باغ لگایا نبوت کا جس میں پہلا بوٹا آدم ہے دوسرا بوٹا لو ہے اس میں ایک پھول ابراہیم ہے اس میں ایک پھل موسیٰ ہے اس میں ایک درخت حضرت بڑا خوبصورت باغ ہے اس میں یوسف جیسا پھل ہے یاقوب جیسا پھول ہے زکریہ جیسا پھول ہے گلشن تھچ گیا ہے شہر کہتا ہے سین چمن کو اپنی بہاروں پہ ناچ تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے آہ! میرا نبی آیا تو میرا نبی ساری بہاروں پہ چھا گیا وہ ساریا خوبیاں اور کمال اللہ نے میرے نبی میں کیا کر دیے میں مانتا ہوں میں انبیاء کے درمیان تقابل کا قائل نہیں ہوں ہم دنمارک دن کے دن ان, دن ان, ان, ان بےغیرت کتوں پر لانت بھیجتے ہیں جو ایک نبی کو مانے دوسرے کے خاکے چھاپے ایک نبی کو زبانی طور پہ مانے دوسرے نبی کی توہین کرے ہم ان کتوں پہ لانت بھیجتے ہیں ہم اعتدال پسند امت ہیں معتدل امت ہیں ہم سب نبیوں کا احترام کرتے ہیں ہم سارے نبیوں کا ادب کرتے ہیں کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے پہ حضرت عیسیٰ کی ادنا سی توہین کیا ہے کمال یہ ہے ڈنمارک پہ صرف نہیں ڈنمارک میں بھی اور خاص کر کے ان کارٹون بنانے والے بغیر تو پر اللہ کی لانت, لانت اللہ کے عذاب سے انہوں نے بچنا نہیں انشاءاللہ اللہ ان نشانیہ کا حول اب تک ان نشانیہ کا حول اب تک بے نام و نشان ہو جائے گا اس دن میں نے راجہ بازار کے جلسے میں جملے کہے آج پھر یہاں انہیں دورانے لگا ہوں کہ نبی پاک کے زمانے میں جس ولید نے مغیرہ نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی اور صرف یہ کہا تھا یہ محمد نہیں مزم ہے محمد کا میں جس کی تعریف کی گئی ہو اور مزم کا میں جس کی برائی کی گئی ہو اس نے میرے نبی کا نام بگاڑا یہ مزم ہے اللہ نے سورت نون اتاری اور وہ لچڑے لیے ولید ابن مغیرہ کے خدا کی قسم اللہ نے وہ زبان استعمال کی نہ رہے نام اللہ کا اور جب پھر اللہ کا جی نہیں نہ بھرا تو آخر میں اللہ نے کہا اتن لین باد کا یہ حرام زیادہ ہے کون کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ. حلیم جس کی صفت ہے اس کو گالیاں بھی نکالی جائیں جو گالیاں نکالتے ہیں ان کو کہتا ہے ہور لاؤ اس کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں وہ کہتا ہے ہور لے اتنا حوصلے والا ہے لیکن جب نبی پاک کے ادب اور احترام کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا یہ حرام الادہ ہے ولی ابن مغیرہ نے سنا محمد عربی کی زبان سے میرے لیے حرام زادہ تلوار سوچ کے ماں کے تھر پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور ماں سے کہنے لگا سیدھی سیدھی بات کر میں کس کا بیٹا ہوں بول ماں نے کہا خیر تو ہے آج یہ کیا پڑ گئی اس نے کہا آج اس کی زبان سے میرے لیے حرام زادے کا لفظ نکلا ہے کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی آل صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے حرام زیادہ کہا ہے بول میرا باپ کون ہے جب تلوار سوتی تو ماں کہنے لگی تیرا باپ اس قابل نہیں تھا تو جو ہمارا نوکر اور غلام تھا میں نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوا تیرا باپ فلا گلام ہے بندیالوی اس واقعے کو مد نظر رکھ کے کہتا ہے آج جن مارک کے بےغیرت کتوں تم بھی اپنی ماں سے جا کے پوچھو کہ تمہارے باپوں کا نام کیا ہے اس لیے کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہے وہ حلال کا نطفہ نہیں ہو سکتا حرام زیادہ ہی ایسا کام کر سکتا نبی کی گستاخی جو کرے گا وہ کون ہوگا حرام زیادہ ہو اس کا نقصہ مشکوک ہو ہم تقابل نہیں کرتے لیکن حضرت سلیمان کا ایک کمال ہے ایک خوبی ہے تخت ہوا میں اڑتا ہے تخت ہوا میں اڑتا اللہ اللہ ایک مہینے کی مسافت صبح ایک مہینے کی مسافت اور مزے کی بات یہ ہے ہوا اللہ نے کنٹرول میں کر دی اے میٹر ہوا میٹر بھائی کس رفتار تے تخت نو چلانا ہے ہوا کو ایسا کرنا ہے ہوا کو تیز کرنا ہے اور تخت اس پر چار ہزار کرسیاں بچتی ہیں چھت اس کی کوئی نہیں تو اللہ نے پرندوں کو تابع کر دیا اور جب تخت ہوا میں اٹھتا ہے نا تو حضرت سلیمان پرندوں کہتے ہیں آ جاؤ بھائی پرندے پر سے پر جوڑ کے تخت کے اوپر اس طرح اڑنے لگتے ہیں سائبان تن جاتا ہے پرندوں کے پروں کا سائبان ایک مہینے کی مسافت صبح ایک مہینے کی مسافت شام کو طے کرتا ہے یہ بڑا کمال ہے بڑی خوبی ہے لیکن جو سواری اللہ نے میراج والی رات میرے نبی کو دی <تصفح> ایک مہینے کی مسافت صبح ایک مہینے کی مسافت شام کو طے نہیں کرتی اس کا قدم وہاں پہنچتا ہے جہاں میرے نبی کی نظر پہنچتی ہے سارے <تصفح> کمال اللہ نے میرے نبی میں جمع کیے حضرت علیہ السلام کو کمال بخشے پتھر پہ لاٹھی ماری چشمے جاری ہو گئے بڑا کمال ہے بڑی خوبی ہے بڑا کمال ہے لیکن اور پنڈی کے لوگوں بتائیے گا چشمے ہمیشہ فطرتاں کہاں سے نکلتے ہیں پتھروں سے پہاڑوں سے حضرت موسا کے لیے پانی نکلا پہاڑوں سے پتھر سے اور فطرتاں چشمے پتھروں سے نکلتی ہیں آ میں تجھے اپنے نبی کے دربار میں لے چلوں جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے تھے جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے تھے وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی میں کیا کر دیے بند کر دیے پسینہ اتر کستوری سے زیادہ خشبودار ہے میرا نبی سڑکوں پہ چلنے لگتا ہے پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگتے ہیں وادی میں پہنچتا ہے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگتے ہیں جانوروں نے کلام کیا پتھروں نے سلام کیا میرا نبی صاحب قرآن بھی ہیں صاحب میراج بھی ہیں صاحب کو بھی ہیں صاحب لواء المد بھی ہے اور کل قیامت کے دن میرا نبی مقام محمود کا دولہ بھی ہے یہ سارے کمال کس کو حاصل ہوں گے حاصل ہوئے کچھ قیامت کے دن حاصل ہو جائیں گے تو محبت کا دوسرا سبب کیا ہے شہباش کمال جمال کمال اگر کمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ سارے کمال آپ کے وجود میں کیا ہیں جمع, جمع. محبت کا تیسرا سبب ہے احسان کیا سبب ہے احسان. میرے ساتھ کسی نے احسان کیا میرے دل میں اس بندے کے لیے جگہ بن گئی الانسانو انسانوں عبد ال انسان تو احسان کا غلام ہے یہ تو پاکستانی ہے نا وجیت خان یہ تو پاکستانی ہے نا موہن موسن ورنہ تو احسان محبت کا ایک سبب ہے میں تلگ انگ کے علاقے میں ایک دفعہ جا رہا تھا جلسے پہ تو جس پنڈ میں میں نے جانا تھا اس سے جو پہلا پنڈ تھا وہ مخالفین کا تھا اور اگلا پنڈ جو تھا وہ ہمارا تھا تو جب مخالفین کے پنڈ کے قریب سے میں گزرنے لگا تو گاڑی خراب ہو مغرب کا ٹائم انہیں بھی پتا تھا جلسہ ہے اشتہار بھی نکلے ہوئے تھے اب میں سوچ رہا ہوں کہ نہ اگے دے نہ پیچھے دے یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت میں کوئی رابطے شابطے کر لے بندہ تو اگر کوئی مخالف آ گیا اس نے پوچھا بھائی توسی کون ہو اسی اصیا بھائی فلاں آ تماشا بنے گا تھے اتنے میں ایک بندہ آیا سائیکل پہ اس نے سائیکل کھڑا کیا کیا بات ہے گاڑی خراب ہے کون ہے آپ میں نے کہا یار اگلے پنڈ میں جلسہ ہے نا وہاں جلد سے میں نے چھپایا وہاں جا رہے ہیں کہتے آپ بندیالی صاحب میں نے کہا جی اس نے کہا فکر نہیں کرنی آپ نے یہ گاڑی بھی میں ٹھیک کرو دوں گا اور جلسے میں بھی میں پہنچاؤں گا آپ. اس نے وہاں سے بندے کو بھیجا پہ مستری کو بلا کے نا مستری آ گا, گاڑی ٹھیک نہ ہوئی اس نے ایک کار بنائی کار پہ مجھے بٹھا کے اس چک میں پہنچایا پیچھے گاڑی میری ٹھیک کروا کے مجھے پہنچائی اب اس بندے نے جو مجھ پہ احسان کیا اب بھی میں اس کو یاد کر ہوں میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہے احسان محبت کا ایک سبب ہے کسی کے ساتھ آپ نیکی کریں احسان کریں تو محسن کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے اگر احسان محبت کا تیسرا سبب ہے تو پنڈی کے لوگوں سب سے زیادہ محبت آمنا کے لال سے کرو کہ ان سے بڑھ کے امت کے لیے محسن بھی کوئی نہیں آacha. میرے نبی سے بڑھ کے موسن ہے کوئی محسن ہمیں ایمان ملا کن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا کن کے ذریعے ہمیں دین ملا کن کے ذریعے ہمیں جنت کا راستہ ملا کن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی کن کے ذریعے ہمیں دین ملا کن کے ذریعے سب سے بڑے محسن ہیں امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ ہو کھڑے ہیں عرش کے کریم سنیے گا ذرا کہاں کھڑے عرش کے اس سے اوپر کوئی مقام نہیں تھا بالاغال اولا بے ہی بلندی کا اور کوئی درجہ نہیں تھا اس سے اوپر تھا تو صرف اللہ تھا صرف ساری کائنات اور چودہ طبق اس رات میرے نبی کے قدموں کے نیچے تھے میراج والی رات میں ساری کائنات نیچے تھی میرا نبی بولو یار بولو وہاں بھی ہو بولو لوگ آئی... आ... आ... ہمیں نہیں کہتے اے e, نبی دی شان گٹاندے نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے نبی دی شان گٹاندے نہیں نبی کی شان کم کرتے ہیں گھٹاتے ہیں پنڈی والو اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نبی کا مرتبہ گھٹاتے ہیں پھر کہتا ہوں گے لیکن ہم سے کبھی پوچھ تو سہی تو ہم تجھے بتائیں کہ گھٹاتے ہیں رحمان سے اور بڑھاتے ہیں سارے جہان سے سارے جہان سے, سارے جہان سے, سارے جہان سے اوپر ہے تو محمد عربی صلی اللہ ہو ایک اللہ سے کم کھڑے میرا سونا کی توحفے لے کے آیا فرمایا مولا تین توحفے لے کے آیا ہوں اتحاد للہ و للہ و تی للہ میری قولی عبادت بھی تیرے لیے بدنی عبادت بھی تیرے لیے اور مالی عبادت بھی تیرے لیے <سلام> یہ سمجھتے نا اس تفسیر میں لے جاؤ سمجھو نا تین پڑھے لکھے قوم عبادت کیا ہوتی ہے گولی عبادت پکارنا دعا مانگنا مصیبتوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں بیماریوں میں غائبانہ حاجات میں اس نظریے سے پکارنا کہ وہ میری پکاروں کو سنتا ہے اور نفع نقصان کا مالک ہے یہ پکار عبادت ہے یہ پکار کیا ہے کون سی تصویر سمجھا صرف سیدہ عبادت ہے آپ نے سمجھا صرف رکوع عبادت ہے تباف عبادت ہے پکار بھی کیا ہے ادا ہو بادہ آپ نے فرمایا ادا بخول عبادہ وقال عبد اللہ ابن عباس حضرت عبد اللہ ابن عباس کہتی ہے الدعاء افضل العبادہ پکار ساری باتوں میں سے تینوں قسم کی باتیں کس کے करनी کرنی ہے کالی عبادت کس کے لیے بدری عبادت کس کے لیے بدری عبادت کیا ہے شاہبا شاہباش سیدہ رکو قیام اطیات میں بیٹھنا حجر اسود کو چومنا بیت اللہ کا طباف کرنا سبا مروہ کے درمیان بھاگنا یہ ہے بدنی عبادت للہ سیدہ ہوگا تو صرف کس کے لیے شیخ القرآن کے شہر میں بیٹھا ہوں یار شیخ القرآن کی تو پوری زندگی یہی سناتے گزر ساری زندگی یہی سناتے گزر گئے ہر جمے پہ یہی مس ہم یہاں پڑھتے تھے ہر جمے پہ یہی مس لیکن خدا قسم کسمیں ہر ویری نو مزہ پتہ نہیں کیا بات تھی حضرت تھوڑا جہ حکومت تڑکا لاندے سن وہ تڑکا جو تھا نا وہ دال میں مزہ پیدا کرتے تھے تڑکا لگاتے تھے تھوڑا سا حکومت پہ جب پھرتے تھے نا وقت کے حکمرانوں پہ اور باطل قوتوں کے خلاف جب بولتے تھے سبحان اللہ شیخ اور قرآن کا ہی کام تھا اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی برکھا برسائے نبی پاک میں راج والی رات میں رب کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں اتہیات للہ بس بت اور مالی عبادت بھی مالی عبادت کیا ہے زکات صدقات فترانہ قربانی شاوا شاوا جاوا نظر نیاز نظر نیاز میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو مسجد میں پیسے دوں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو طالب علموں کے لیے روٹی پکاؤں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو بری امام پہ دیکھ اتاروں گا یہ کون سی عبادت ہے مالی تو مالی عبادت بھی کس کے لیے کولی عبادت بھی کس کے لیے اور بدنی عبادت بھی کس کے لیے طواف ہے تو کس کے گھر کا یہ توحفے تین پیش کے اللہ نے جواب میں تین تحفے پیش کیے وہ کھڑے ہیں السلام علیہ کا رحمت اللہ و برکات سلامتیاں ہوسلام السلام کا یو نبیو میرے پیغمبر تجھ پہ سلامتی پنجابی چادن جیت پیر ہوتا ہی خیر ہو بھی. السلام علیکم او النبیو جتنے پیر ہو بھی, خیر ہو بھی, میرے پیغمبر تجھ پہ سلام ہو تجھ پہ رہتے ہو تجھ پہ برکتے ہو دامن بھر گیا میرے نبی کا دامن کہاں کھڑے اس سے اوپر بھی کوئی مقام ہے یہاں جب ہمارے ممبر بالکل سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا سیاست میں کے کتاب تعلق بھی نہیں ہے اوپن ایک بات کہنے لگا ہوں ممبر جو ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے سے پہلے ان کی کیا حالت ہوتی ہے ست ست سال دے پیچھے مرے ہوئے بندیاں دی مکان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ایک ایک ہوا کہتے ہیں ہم آپ کے خادم ہیں ہم آپ کے خادم ہیں ہمارے استاد کے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے خادم نہیں خادم خادم نہیں خادم ہم آپ کے خادم ہیں آپ میں سے ہیں آپ میں سے ہیں نوکر ہیں آپ کے ہمیں منتخب کیجئے اور جب پہنچے پارلیمنٹ میں ہلکا یاد تو بن گئے وزیر ووٹر یاد دنیاوی عزتیں ملنے لگی پودے ملنے لگے کرسی ملنے لگی قوم بھول گئی میرا نبی کھڑا ہے عرش کے پاس نعمتیں ملنے لگی سلامتیاں ملنے لگی جھولیاں پھرنے لگی اور میرا نبی جواب میں کہتا ہے مولا سلامتیاں صرف میرے تھے نہ میرے اللہ السلام علیہ مجھ پہ بھی سلامتیاں میرے اللہ میری امت پہ بھی سلامتیاں کہاں یاد رکھا ExcelKK> بولو بولو بولو امت کو کہاں یاد رکھا السلام سلام علیہ عباد اللہ الصالحین یہ عباد اللہ الصالحین کون ہے اوپر سے آواز آئی جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں اشد اللہ, اللہ اشحد محمد <تصفح> یہ جو اللہ اور نبی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اللہ نے اس گفتگو کو ہماری نماز کا حصہ بنا <تصفح> اب یہ اعتراض ختم ہو گیا بے اگر نبی حاضر ناظر نہیں تو السلام و علکائی کے پڑھتے ہو ہم السلام و علیکہ نبیوں پڑھتے ہیں بطور حکایت یہ اصل میں گفتگو کہاں ہوئی تھی اللہ نے کی تھی اپنے نبی سے اس کو بطور حکایت ہم کہاں پڑھتے ہیں اس یا سے حاضر ناظر ثابت نہیں ہوتا حضرت یا جتنے یادر نازر یادی نہ بنو کئی <تصفح> جگہوں پہ یا آ جائے گی گلے پہ جائے گی یہ ڈاٹے کی جے. داتے مصیبت پہ جانی ہے ایو ایو دی کہیں آ جائیں گے یہاں سے حاضر ناظر کی بات ثابت نہیں ہوتی حاضر ناظر صفت نبوت اور ولایت کی نئی رب کی ہے ورنہ جہاں جو چھٹی اور ساتویں جماعت کے طالب علم بیٹھے ہیں میں مشکل تغیر کدی نہیں کی دیتی اوکھیاں دلیل ہی میں کدی نہیں دیتی ہیں یہاں چھٹی ساتویں آٹھویں جماعت کے طالب علم پڑھ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں کہ تمہاری اسلامیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غزوہ نبی پاک کے زمانے میں دو قسم کی جنگیں ہوتی تھی غزوہ اور سریا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کتابوں میں غزوہ اور سریا کیا فرق ہے کرو غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریا کسے کہتے ہیں نبی پاک کے زمانے میں جو جنگیں جنگ ہوتی تھی ان کے دو نام ہے گزوا سریا غزوہ کسے کہتے ہیں جس میں, جس میں نبی پاک بنفس نفیس اس کو کیا کہتے ہیں اور جس میں آپ نہیں گئے صحابہ کو بھیج دیا سریع. اس کو کیا کہتے ہیں اگر نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو سریا تو ہونا ہی نہیں چاہیے سارے ہی حضوے ہونے چاہیے تھے اتویں جماعت کی کتابیں لکھے پیا مولویہ کی نہیں سمجھ آئی یہ بھی کوئی مسئلہ مشکل کہ نبی حاضر ناظر ہے حاضر ناظر ہے تو میراج کا ایک قرآن میں سورتیں مکی مدنی کیا مطلب ہے مکی مدنی کا بھیجنے والا اللہ ایک لانے والا جبریل ایک جس پہ نازل ہوئی وہ شخصیت ایک کچھ مکی بن گئی کچھ مدنی بن گئی بولو اور اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہو تو مکی مدنی کیسی اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو مکی مدنی کیسی حاضر ناظر ہونا صرف کس کی ہے ہر جگہ ہر ایک کو سننا اور ہر ایک کو دیکھنا یہ صرف صرف اللہ کی ہے تو نبی پاک سے بڑھ کے مو سے نا کوئی نہیں وہاں یاد رکھا چلو تاریخی بات تو تاریخی تھوڑی سی سیرت کی بات ہے نبی پاک کا آخری وقت جب آیا تو آپ تیرہ دن بیمار رہے کتنے دن <سلام> اور بیماری اتنی شدید تھی کہ کچھ وقت ایسا آتا تھا کہ آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کے سینے پہ ملتے تھے مشکی اپنے سر پہ ڈلواتے تھے کبھی چادر منہ پہ کر لیتے تھے کبھی ہٹا دیتے تھے اور کبھی پاؤں پھیلا دیتے تھے کبھی سکیڑ دیتے تھے اب تاکہ آپ نے فرمایا اللہ الموت میرے اللہ موت دیا تلخیاں سہ سہ کے تھک گیا میرے اللہ موت دیا سختیاں سہتے میری مدد فرما مانگنے لگے شدت جو حضرت آشا کہتی ہیں اس سے پہلے جب میں کبھی سنتی تھی نا فلانا بندہ ٹردیاں ٹوردیا مر گیا تو ستیا ستیاں مر گیا میں کہتی تھی کتنی چنگی ماں ہوتے جی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی لیکن جب میں نے نبی پاک پہ آنے والی شدت کو دیکھا تو میں نے کہا اگر آسانی کے ساتھ روح نکلنا کوئی اچھی بات ہوتی تو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ روح تو آمنا کے لال کی نکلتی لیکن یہاں شدت ہے بیماری ہے تیرہ دن تکلیف ہے آخری دن آیا جبریل آ گئے دروازے بدھ تک کون ہے جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی لیکن اللہ نے اس کو کہا ہے میرے نبی دے گھر پیر نہیں رکھنا جدہ تعی میرے نبی کو پچھ نہیں لینا یہ امبیا کی خصوصیت ہوتی ہے کہ نبیوں سے پوچھا جاتا ہے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہو اجازت لے رہا ہے اجازت ہو تو بلا لو یہ جبریر کہہ رہے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں یہ بتاؤ جدھر سے تم آؤ ادھر کیا حالات ہیں تو جبریر کہتے ہیں وہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے انتظار میں ہے انتظار میں نبی باب نے فرمایا پھر فر بلال ل میں بھی تیار وہ جو شدت تھی دیکھیں موت کے وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے کون پتا نبی تو آنا کسی نے نہیں خود اللہ نے بتایا بھی نہیں ہاں کم از کم یہ بتا سکتے ہیں جنہوں دیا مردوں کو خیری آر سی اڈے بال بچے ٹھیک سر کن گزری بھائی ہاں ہوں تو ہر ویلی آتا شروعات گئی صحابہ صحابہ کہتے ہیں موت کے وقت بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح ابلتے ہوئے تیل میں چڑیا کو ڈال دیا جائے صحابہ نے کہا کیفیت یہ ہوتی ہے کانٹے دار جاڑی میں کپڑا پھنس جائے نہ چاروں طرف سے کانٹے بندہ چھڑائے ادھر سے نہ چوٹے ادھر سے چھڑائے نہ ہو تو بندہ غصے میں اس کو کھینچے تو کپڑا لیرو لی جاتا ہے تو جب روح نکلتی ہے تو بدن انسان کا لیرو شدت لوگ نبی اے نے فرمایا یہ جو موت کی شدت ہے یہ میری ساری امت کے لوگوں پہ ہوگی کہ ہاں آپ نے فرمایا میری مانو تو میری امت کو تکلیف نہ دینا وہ ساری سختی آج مجھ پہ اکٹھی جمع کر دو ان سے بڑا محسن کون ہے میں راج والی رات میں امت کو یاد رکھا اگر احسان محبت کا سبب ہے تو پھر سب سے زیادہ محبت نبی پاک سے ہونی چاہیے کہ امت کے لیے آپ سے پڑھ کے محسن بھی تو میری تقریر کا عنوان یہ تھا کہ اقرار رسالت کے بہت سے تقاضے اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں سارے تقاضے بیان نہیں کر سکوں گا کوشش کروں گا کہ ایک دو تقاضوں پہ روشنی ڈالوں صرف میں ایک تقاضا آپ کے سامنے بیان کر سکا اور پہلا تقاضا اقرار رسالت کا یہ ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو ساری دنیا سے بڑھ کے محبت کرنی چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ عقل کے عین مطابق ہے کہ محبت کے جو تینوں سبب ہیں وہ تین کے تین سبب نبی پاک کے وجود میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں